وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسول یا ایوہ الَّذین آمَنُوا تَقُوا اللہ حَقَّةُ قَالِهِ وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا فَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ بَاعِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَدُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَغِيبًا يَا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلٌ سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَك وبين يدي الله ورسوله فقد صال فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشره امور محدثات دع وكل مضثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وقضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 اللہ ماہدم دھن عل کا علی مرحیم ربش رحلی صدری و من عمری وحد من ونف ہی ونف بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتِ فِرْدَوْسِ نُزُلَةً خَالِدِينَ فِيهَا لَا جَبْغُونَ عَنْهَا حِبَلَةً قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رُبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَاً تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رُبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِ انما شرحماحد عبادت عربی صحیح مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہ جو سمجھ لیجیے کہ ایک مختصر صاحب کا خطبہ ہے ایک چھوٹی سی تقریر آپ نے یہ فرمائی جس کے راوی ابو مالک الشار رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو اشعر سے تھا یمن کا قبیلہ ہے اور اپنے قبیلے کے ساتھ یہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیا وہ اس حدیث کے راوی ہیں یہ حدیث چند جملوں سے عبارت ہے پہلا جملہ اطہور شطر المان تہور جو ہے وہ آدھا ایمان تہور کا معنی تاکیز کی صفائی تہارت اس تہارت کی دو قسمیں ایک ظاہری طہارت اور ایک ہے باطنی طہارت ظاہری طہارت جو ہے اس سے مراد جسم کی طہارت ہے کپڑوں کی طہارت ہے جگہ کی طہارت ہے اور عمومی طور پر جو نماز کا وضو ہے وہ استہارے سے مراد ہے کہ نوازی انسان وضو کر لے تاکہ اس کا بدن پاک ہو جائے جو لباس زیب تن کر رکھا ہے وہ بھی پاک ہو اور جس مقام پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہو یہ تین چیزیں ظاہری طہارت اور ظاہری پاکیزگی باطنی پاکیزگی جو ہے وہ انسان کے ایمان کی اور عقیدے کی اصلاح ہے عقیدہ توحید پر قائم ہو اور اس کا ایمان مستقیم ہو اس کے دل میں ایمان کی استقامت ہو تو یہ سب مل کر آدھا ایمان بن جاتا ہے باقی آپ کا عمل ہے نواد ہیں روزے ہیں اخلاقیات ہیں بصورت جت تجارت رسق حلال ہے یہ سب چیزیں مل کر بقیہ آدھا ایمان ہے تہور شطر و ایمان طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ طہارت کے اصولوں پر کاربند رہے اور ظاہر اور بازر پاکیزہ رہے عقیدہ اس کا صاف ستھرا ہو اور ایمان کی سلامتی اسے مکمل طور پہ حاصل ہو اور ساتھ ساتھ ظاہری پاکیزگی ہے بدن کی لباس کی جگہ کی یا طور شطر المان حدیث کا پہلا جملہ یہ طہارت یہ سب مل کر جمع ہو کر آدھا ایمان بن جاتا ہے بقیہ آدھا ایمان جو ہے اس کے لیے بقیہ امال صالح اور اس طرح ایک انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا نبی الاسلام کے حدیث ہے لنت کو جنت حتی تؤمن اس وقت تک تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں ایمان حاصل نہ ہو مکمل ایمان اس وقت تک جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے ایمان کو اس طرح کمال حاصل نہ ہو جائے تو یہ ایمان کی اہمیت کی دلیل ہے یہ حدیث کا پہلا جملہ تہور و شدر المان دوسرا جملہ الحمد للہ تملزان و سبحان اللہ الحمد للہ تمل عابین سماواتی ور الحمد للہ جو ہے بہت بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا یہ پورے میزان کو بھر دینے والا ہے الحمدللہ کا جملہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی صنع کا جملہ ہے اس کی حمد اور تعریف کا جملہ ہے اور ایک انسان اگر اقرار کر لے کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے جس کا معنی کمال مطلق اللہ کے لیے نات میں جو بھی کمال ہے اللہ اس کا مستحق ہے اور اس کمال میں کوئی مخلوق اللہ کی شریک نہیں ہے یہ کمال مطلق جو اللہ تعالی کی مکمل حمد کا تقاضا کرتا ہے بڑا نفیس یہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان یہ بات جان لے کمال مطلق اللہ کے لیے اور اس کمال میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کمال مطلق کی بنا ضرور اللہ تعالی ہر قسم کے حمد کا مستحق ہے یہ عقیدہ اگر موجود ہو اور اس عقیدے کے تحت ہو اپنی زبان سے الحمد للّہ کہے مانا کے فہم کے ساتھ تو اتنی بڑی نیکی ہے یہ کہ یہ کی نیکی اللہ تعالی کے پورے میزان کو بھر دے گے میزان کتنا بڑا ہے یہ قیامت کا ترازو جس میں آواز تو جائیں گے ایک حدیث کے مطابق ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی اتنا بڑا میزان اور یہ ایک ہی نیکی پورے میزان کو بھر دے گی اور سبحان اللہ یو الحمد اگر الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کا اضافہ کر لو یہ دو چیزیں جمع ہو گئی اللہ تعالیٰ کے بارہ میں ایک اس کی تنظیم کہ وہ ہر ایب سے پاک ہے دوسرا اس کی حمد اور صنع اس کی تعریف اور توصیف کہ وہ ہر حمد کا مستحق ہے ہر ایب سے پاک ہے اور ہر کمال کا مستحق ہے اور اس کمال مطلب کی بنا پر وہ ہر تعریف کے لائق ہے یہ دو چیزیں اگر انسان سمجھ لے جان لے اور پہچان لے تو تم لابن سماواتی وال ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک جتنا خلا ہے یہ سارا اجر سے بڑھ جائے گا کلمہ سبان رضا الحمد للہ ساتویں آسمان سے ساتویں زمین تک بہت بڑا خلا ہے جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ آسمان اول سے آسمان زمین سے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت کا ہے اور آسمان اول سے آسمان دوم تک کا فاصلہ اتنا ہی پانچ سو سال کا اس طرح سات آسمان اور ہر ہر آسمان کی جو موٹائی ہے جو اس کا حجم ہے وہ بھی اتنے فاصلے کے برابر جس طرح زمین اور آسمان کا فاصلہ اور یہ ایک نیکی سبحان اللہ الحمد للہ اگر پورے فہم کے سب بندے نے اپنا لی تو ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک جو خلا ہے اللہ تعالیٰ سارا فرد اجر و ثواب کے ساتھ بس شرط یہ کہ پوری زندگی اس نیکی پر قائم رہے یہ بڑا عظیم و شان جملہ جو ایک مارے کے دور عقیدے کو بیان کر رہا میرے سبحان اللہ الحمد للہ ان دو کلمات کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا اور ان دو کلمات کو سمجھ لینا ان کے مفہوم کو پہچان لینا اور ان کلمات میں جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی پوری معرفت حاصل کر لینا یہ ایک نیکی ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو اور جو بھی ان میں خلا ہے اسے اجر و سوال سے بھر دے گے اور آگے تیسرا جملہ وہ سلاد و نور نماز نور ہے انسان اگر نماز کی پابندی کرے اور جتنا رنگ اس میں پیدا کر دے نبی اسلام کی احادیث کی روشنی میں یہ نور بڑھتا جائے گا بڑا کارآمد نور ہے اور یہ نور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دنیا میں نور سے براد نور ہے بصیرت اللہ ایسے انسان کو ایک مکمل بصیرت عطا فرماتا ہے نیکی کی سمجھ دیتا ہے اچھے راستے کی پہچان دیتا ہے اور مرنے کے بعد یہ نماز جو ہے یہ قبر کا نور بن جائے گی قیامت کا نور مرنے کے بعد ہر جگہ اندھیرا ہے نور نہیں ملے گا نور کا انتظام آپ نے کرنا ہے یہ نماز نور ہے قبر کو روشن کر دے گی آخرت کو روشن کر دے گی جو خطرناک گھاٹیاں آخرت کی ہر گھاٹی کو نور سے بھر دے گی اور یہ نوری در حقیقت اخروی کامیابی کی پہچان ہے جو کفار ہے مشرقین منافقین ہیں وہ نور سے محروم ہوں گے نور طلب کریں گے اہل ایمان سے تھوڑا سا نور ہمیں دے دو تو جتنا نواز میں حسن پیدا کرو گے اتنا یہ کارآمد آمد دنیا کا نور آخرت کا نور اور دنیا کے نور کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دو نماز ایک بہترین بنیاد ہے منسلح خمز وسلوات ہیں جو پانچ نمازیں پڑھ لے اور ایک دفعہ احسن السلہ بڑے خوبصورت طریقے سے نماز کی خوبصورتی نبی اسلام کی سنت کی تطفی ہے سنت کی تنفیز قیام رکوع رقوص تشہد ہر چیز میں سنت کا رنگ اچھی نوازی تو خرج دل خدایا میں جسا تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جائیں گے جسم اس لیے کہا کہ جسم کے بہت سے آزاد گناہ کرتے ہیں کچھ گناہوں کا تعلق ہاتھوں سے ہے کچھ کا تعلق پاؤں سے ہے کچھ کا تعلق زبان سے ہے کچھ کا تعلق آنکھوں سے ہے کچھ کا تعلق کانوں سے ہے یہ نماز جو ہے اگر اچھے طریقے سے ادا کرو گے تو جسم کے سارے ادا کے گناہ جھڑ جائیں گے حد تخ الخایہ انتخت الخوا رہی حتا کہ گنا یہ نافنوں کے اندر سے اور نیچے سے بھی نکل کے گر جائیں یہ نماز کا دنیا کا نور انسان کو روشن کر دے نیکی اور تقوی کے ساتھ اور گناہوں کو جھاڑ دے ایک حدیث میں ارشاد گرامی کے بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ سر اور کندھے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جتنے بھی گنا رکھوا وہ سجدا تصاوت جب وہ رکو یا سجدہ کرتا ہے تو وہ گنا گرنا شروع ہو جاتے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا لمبا رکوع کریں کتنا لمبا سجدہ کریں کچھ لوگ بد نصیب ہیں وہ سجدوں پر سجدے اور نہ کوئی اطمینان ہے نہ کوئی اعتدال ہے لیکن جو لوگ اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں طویل رکوع ہو طویل سجود ہو تو کثرت سے گناہ جھڑتے جاتے ہیں یہ دنیاوی نور ہے جو انسان کو بذریعہ نماز حاصل ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جس قدر نماز میں حسن پیدا کرو گے سنت کی تنفیذ کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کی تباع کے ساتھ اتنا ہی یہ نور مکمل آپ کے ساتھ ہوگا سامنے بھی نور دائیں بھی نور بائیں بھی نور آگے پیچھے نور شوائیں جو ہیں وہ پھڑک رہی ہوں گی تو اس میں نماز کا بڑا گہرا کردار بشر فلم ان تام میں یوم القیام جو لوگ اندھیروں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں جیسے مغرب ہے عشا ہے فجر انہیں قیامت کے دن کے مکمل نور کی بشارت دیتا مکمل نور سلاد نور نماز نور ہے یہ نور ظاہری اور باذنی گناہوں کو جھاڑنے والا نور بصیرت دینے والا اور قبر میں قیامت کے دن واقعات روشن کر دینے والا قبر اندھیر ایک گڑا ہے اور وہاں نور اس نماز کی برکت سے ہو گئی منسلح سلادن نور بندہ نوازیں پڑھتا ہے تو یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کا نور بن جائیں گی آپ جانتے ہیں پھولے سراز پر تیزی سے گزرنا اس میں نور جی کا کردار ہے جس شخص کے اندر جتنا نور ہوگا اتنا تیزی سے اس کو عبور کرے گا جو حدیث میں پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ پلک چھپکنے کی طرح اور کچھ لوگ بجلی کی طرح کچھ لوگ بادلوں کی رفتار سے کچھ لوگ ہواؤں کی رفتار سے کچھ سمندر کی لہروں کی رفتار سے کچھ گھوڑوں کی رفتار سے اس پھول سے گزری گئی یہ رفتار کی تیزی بقدر نور یہ مر الناس والا قدر نور کہ لوگ اس پل سے گزریں گے اپنے نور کے با قدر. تو بہترین نور جو ہے اعمال میں نماز سے حاصل ہوتا ہے جس اس لیے کہ وہ سلامات نور نماز نور ہے وہ صدق تو اور صدقہ برحان برہان کا وہاں دلیل دلیل کس کی صحت ایمانی کی انسان بال کماتا ہے اس کے خون پسینے کی کمائی اور اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے حالانکہ مال سے محبت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود صدقہ دیتا ہے تو مانا اس کا ایمان جو ہے وہ سچا ہے یہ صدقہ دینا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ صدق ایمان کی برہان ہے صدق ایمان کی برہان مانا اس بندے کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے اصل آخرت کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی محبت یہ صدقہ برہان ہے ایک بندے کے ایمان کے صدق اور ایمان کی سچائی کی جن بندوں کے دلوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی محبت ہوتی ہے تو اپنے اس عمل کے ذریعے وہ اپنے سچے ایمان کا ثبوت فراہم کرتے ہیں تو وہ بران صدقہ تو برحان صدقہ برہان یہ مانا نہیں کہ صدقے کے ڈھیر لگا دیے جائیں اخلاص ہو تھوڑا سا صدقہ بھی صدقہ ایمان کی دلیل فراہم کر دیتا ہے جو اللہ کو بندے سے راضی کر دیتا ہے اللہ کی رضا کی ایک بڑی ٹھوس ہی احساس اور بنیاد وہ صدقہ تو برحان اور وہ صبر ہوا ایک اور جملہ جملہ کہ صبر جو ہے یہ زیادہ ہے زیا بھی نور اور روشنی کو بولتی نور اور ایک ضیا زیا میں روشنی زیادہ ہوتی روشنی کی حکومت زیادہ ہوتی انہیں زیا کا درجہ نور کے درجے سے اونچا ہے اس لیے قرآن نے چاند کی روشنی کو نور کہا ہے اور سورج کی روشنی کو زیا کہا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ سورج کی روشنی چاند سے زیادہ ہے بلکہ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے اس کی روشنی ذاتی نہیں ہے بلکہ سورج سے لیتا ہے ی لیے جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی تو چاند گرن ہو جاتا ہے وہ نور ختم ہو جاتا ہے یہ گرن لگ جانا اللہ تعالی کا امر شرحی اور امر قدری و کونی ہے امر قدری یہ کہ جو اللہ کا نظام ہے گرن کب لگے گا جب یہ رفتار کرتے کرتے زمین بیچ میں حائل ہو جائے تو گرن ہو جائے گا امریشور میں بھی کہ اللہ رب العزت اس گرن کے ذریعے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے ہر کام چھوڑ کے نماز کی طرف آ جاؤ اللہ کی طرف تجرب اختیار کر لو تو چاند کی روشنی نور ہے اور سوریہ کی روشنی زیا ہے تو ساحر کے سوریہ کی روشنی میں زیادہ قوت بھی ہے اور زیادہ نور بھی ہے نماز اگر نور ہے تو صبر زیادہ ہے یعنی صبر کا نور نماز کے نور سے زیادہ ہے اور نماز صبر میں داخل ہے سارے اعمال صالحہ صبر کے ذمن میں ہر گناہ سے بچاؤ صبر کے زمن میں بندہ عمل کر کے صبر کرتا ہے نماز صبر ہے روزہ صبر ہے حج صبر ہے جہاد صبر ہے سارے عوال صالحہ صبر کے ذمے گناہوں کو چھوڑنا بھی صبر ایک بڑی ایک طلح حقیقت ہے آپ کا ایک کاروبار نظر آ رہا ہے اس میں کروڑوں کا پرافٹ مگر ہے وہ سودی تو اس کو چھوڑنا صبر ہے یا نہیں ڈالروں کے ڈھیر لگے ہوئے لیکن سودی حرام کاروبار اندھا چاہے تو وہ کاروبار کر لے وہ سارا سرمایہ سمیٹ لے لیکن نہیں وہ ہر چیز چھوڑ دیتے صبر ہے یہ گنا کو چھوڑنا صبر زنا کی دعوت ہو. اس دعوت کو ٹھکرا دینا صبر گناہ میں لذت رکھی گئی لذت کو چھوڑنا صبر نبی اسلام کی حدیث ہے کہ حکت بال مکار ہے محفت نارو ب جنت کو ڈھانپا گیا ہے تکلیف دے راستوں کے ساتھ اندر دیکھو گے نیمتے ہی نیمتے راحتیں ہی راہتے لیکن راستے کو دیکھو گے تو کانٹے ہی کانٹے جہنم کو اندر سے دیکھو گے عذاب ہی عذاب راستے کو دیکھو گے تو شہوات اور لذتیں اور خواہشات دونوں چیزیں صبر کانٹوں والے راستے پر چلنا بھی صبر ہے جنت مل جائے گی اور شہوات اور خواہشات کے راستے سے بچنا بھی صبر ہے اور انجام جہنم سے اللہ تعالی بچا لے گا جو بڑا عظیم ایک صبر ہے وہ صبر ضیاء صبر جو ہے وہ ضیاء ہے جس کے نور کی قوت نماز کے نور سے زیادہ ہے بلکہ نماز بھی صبر کے اندر داخل ہے ازان ہو جائے آپ سو رہے ہیں نیند سے اٹھنا یا کاروبار کا وقت ہے دکان پہ بیٹھے دکان کو بند کرنا تاکہ نماز بادشاہ ادا ہو یہ صبر آزما کا جو بندہ صبر کے ساتھ ان کو اپنا لے تو ان کو ضیاع ملے گا بڑا قوی قسم کا نور مضبوط قسم کا نور تو صبر و ضیا صبر ضیا ہے بڑا مضبوط اور قوی نور ہے صبر تو صبر کی یہ صورتیں نیک امال کر کے صبر کرنا برے امال سے بچ کر صبر کرنا اور تیسری قسم جو ہے بیماریوں پر صبر بندے کو تکلیف پہنچے بندہ یہ سوچ دے کہ اللہ کے عمر سے جو تکلیف پہنچتی ہے مرض لاحق ہوتا ہے اللہ کے عمر سے بجائے اس کے جا بجا شکوا کرے ہر قصو و ناقص کے سامنے اپنی بیماری کی پٹاری کھول دے پتہ نہیں کیوں اگر خاموشی اختیار کر لو یہ سوچ کر کے اللہ نے دی ہے یہ بڑا عظیم صبر ہے اس پر صبر کرنا اللہ کی رضا پر راضی ہونا اس کو بولتے ہیں صبر کہ تقدیر کے تکلیف دے فیصلوں پر صبر تقدیر میں لکھا ہے آپ نے بیمار ہونا تقدیر میں لکھا ہے کسی عزیز کی موت تقدیر میں لکھا ہے کسی کاروبار میں گھاٹا اگر بندے کا ایمان ہو تقدیر پر اور صبر کر لے بڑا اونچا درجہ صبر کا صبر کو انبیاء کا اخلاق قرار دیا گیا بلکہ عدالم انبیاء کے اعلیٰ ترین اخلاق میں صبر شامل عدالاعظم انبیا پانچ نیو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور نبی آخر ازما محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو اخلاق حسن ان میں امتیازی جو حیثیت حاصل ہے وہ صبر کو تو ان تین صورتوں میں صبر کو اپنے اندر پیدا کرو نیکی ہو اس کو اختیار کرو کو اختیار کرنا صبر ہے برائی سامنے ہو اس سے بچو اس کو چھوڑنا صبر ہے کوئی تکلیف حملہ ور ہو جائے تو اس پر برداشت کی قوت یہ صبر تین صورتوں میں صبر کیا جائے یہ صبر و زیا, یہ زیا ہے. بڑا طوی قسم کا نور ہے یہ انسان کی نجات پر بنتا جو. قبر کو نور سے بھر دے گا زیا سے بھر دے گا کیا کے کتنے نور نور پھوٹتا رہے گا یہ صبر کی برکات کا اور آگے جو جملہ ہے بل قرآن حجت اللہ یہ قرآن حجت ہے یا آپ کے حق میں ہی آپ کے خلاف کتاب اللہ حضد اللہ موجود ہے اللہ کے رسی آپ کے حق میں ہی آپ کے خلاف مانا قرآن کو اگر پکڑو گے اس سے محبت کرو گے تلاوت کرو گے قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام کرو گے تو آپ کے حق میں حجت ہو جائے گی اقرال قرآن شفیع کا صاحب قرآن پڑا کرو یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا قرآن مخلوق میں صفت اور رحمان رحمان کی ایک صفت رحمان سے سفارش کرے گا اس بندے کو بخشتے اس کا حساب کتاب بند کر دے صاحب صورتی تو انصاحب جس کی تلاوت سورہ بقرہ اور سورہ عالم ان دو سورتوں کو قرآن کا نور کہا گیا یہ قیامت کے دن آئیں گی اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑیں گی لڑیں گی لڑ جھگڑ کر بخشوائے گی اس بندے کا حساب و کتاب کیوں ہو اور سورہ بکرا پڑھتا تھا سورہ علمان پڑھتا تھا سورہ ملک پڑھتا تھا اس کا حساب و کتاب بند کیا جائے جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے چھوڑیں گے نہیں حد تلا جنا کے الفاظ جھگڑتی رہیں گے اس وقت تک ساتھ رہیں گے جب تک اس بندے کو جنت میں پہنچایا نہ تھا یہ قرآن آپ کے حق میں ہوجے تھے القرآن شاف مشفر ماہل مصدف من جالہ امام ہُو ادھر قرآن کی چھ صفات قرآن شاف ہے کرنے والا قرآن مشفع شفا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے رد نہیں کی جائے گی اور قرآن ماہل جھگڑنے والا اپنے پڑھنے والوں کے لیے ان کی نجات کے لیے اور قرآن مصدق ہے جس کے جھگڑے کو سچا قرار دیا جائے گا کہ تم سچ کہہ رہے ہو جو بندے کی سفارش کر رہے ہو وہ سفارش کا مستحق ہے تم سچے ہو تمہاری سفارش پر حق قبول کی جائے گی اور پانچویں بھی ہے کہ بن جائے ہو علام ہو جد جس نے قرآن کو آگے رکھا خود پیچھے چلا اور اپنی ساری خواہشات نفس کو قرآن کی غلامی میں بھی بندہ اس کے پیچھے چلا اب قیامت کے دن بھی پیچھے چلے گا اور قرآن آگے چل کر اس کی قیادت کرے گا اور اس کو جنت میں چھوڑ کر آئے گا اور چھٹی اس کی صفت یہ ہے منجال و ورا اظہر جس نے قرآن کو پیچھے رکھا خود آگے ہو گیا نفس کی خواہشات کو اپنی عقل کو قرآن پر مقدم کر لیا تو خرا اس کو ہانکے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اور اس وقت تک ہانکتا رہے گا جب تک اس کو جہنم میں داخل نہ کر دے یہ ہانکنے کی تعویر بڑی لطیف ہے یہ بندہ جانور جیسے جانور کو ہانکا جاتا ہے ایسے یہ بندہ جانور بن چکا انسان نہیں جو انسانیت کی اور شرافت کی جو تدویریں ہیں اور جو تقاضے ہیں ان سے یہ نکل چکا ہے جانور بن چکا ہے قرآن ان کو ہانکے گا اور ہانکتا وہ جہنم میں پھینک دے گا تو قرآن یہ آپ کے حق میں حجت یا آپ کے خلاف حجت تو کتاب اللہ موجود ہے اپنے گھروں میں رکھو خالی رکھنا نہیں بلکہ پڑھنا بھی زبانی پڑھو دیکھ کے پڑھو آج کل ہر جیب میں قرآن موجود ہے موبائل کی صورت میں سفر میں ہو کہیں ایسے مقام پر جا مسلف پاس نہیں ہے تو موبائل کھول کے بیٹھ جاؤ پڑھو خوب پڑھو ہر رفت کی دس نیکیاں کم از کم زیادہ کی انتہا نہیں ہے وہ آپ کے اخلاص کے وقت آپ کے جذبے کے وقت صدے ایمان کے بقدر تو اس طرح قرآن سے تعلق جوڑو کہ وہ آپ کی سفارش کر سکے سفارش کر سکے آپ کی بخشش کی تدمیری کر سکے لڑ جھگڑ کر بخشوا کر جھنڈے میں داخل کر سکے تعلق قائم کرو تو قرآن حجت آپ کے حق میں ہو سکتا ہے آپ کے خلاف ہو سکتی ان اللہ یارفا بحض اللہ اس کتاب کے ذریعے عروج دیتا ہے, بلندی دیتا ہے, بلندی دنیا کی بھی ہے اور جات کی صورت بلندرا جات ایک اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا جنت کے اندر قرآن پڑھتے جاؤ اوپر کو چڑھتے جاؤ فی دنیا اور جلدی نہیں پڑھنا ترتیل سے پڑھنا آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے اور جہاں تمہاری قرآن ختم ہوگی الحمد سے شروع کرو پر ناس تک پڑھتے پڑھتے جہاں پہنچو گے وہ تمہارا ٹھکانہ ہو وہاں تمہارے محلات تعمیر رفت ہے دنیا کی رفعت آخرت کی رفعت اور بھی آخر اللہ اس کتاب کے ذریعے ہی کچھ لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا پستی میں پھینک دیتے کسی کڈے میں کسی ڈڑے میں وہ عروج درجات کے مستحق نہیں دنیا میں پستی ہوگی ضلع کی صورت میں اور قیامت کے دن پستی ہوگی جہنم میں نیچے طبقے میں عذاب کی صورت تو کتاب اللہ موجود ہے اس کے ساتھ صحیح اور راست تعلق جوڑو اور حدیث کا آخری جملہ ہر بندہ صبح کو نکلتا ہے صبح کرتا ہے رات اور دن کا ایک نظام ہر بندے پر صبح طلوع ہوتی اور صبح کو نکلتا ہے کیونکہ عام انسانوں کا معمول صبح اپنے کام کاج کے لیے جا رہے ہیں تاجر اپنی تجارت کی طرف جا رہے ہیں اور ایک بندہ جو ملازم اپنی جاب کی طرف جا رہا بعض لوگ نہیں بھی جاتے گھر میں ٹکے ہوئے تو مقصد یہ کہ ہر بندہ صبح کرتا ہے صبح میں داخل ہوتا ہے اور شام تک بہت سے کام کرتا ہے بہت سے آباد انجام دیتے بہت سی حرکتیں کرتا ہے اور جب شام کو لوٹتا ہے تو دو میں سے ایک نتیجہ ہوتا ہے تو موتیں کہو اور منہ یا اپنے اس نفس کو جہنم سے آزاد کر کے لوٹتے جنتی بن کر لوٹتے ہیں اور یا اپنے نفس کو برباد کر کے لوٹتا جہنمی بن کر لوٹتے ہیں یہ روزانہ کا نتیجہ ہر بندے کے ساتھ چپکا ہوا آپ صبح کو نکلے گھر سے اب آپ کے معمولات دیکھے جائیں گے آزانیں ہو رہی ہیں نماز کے لیے حاضری کا شوق ہے اللہ کا ذکر بھی چل رہا ہے اچھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن زبان کا مانو بڑا خطرناک اچھے بول بولے اچھی باتیں کرے ہر چیز نوٹ ہو رہی اچھی ملاقاتیں کرے ان بندوں سے ملے جو صاحب عقیدہ معاہدین مشرقین سے محبت کفار سے محبت کاروباری علاقہ ہو سکتے ہیں لیکن دلی محبت نہیں اللہ دل کے اور ظاہری معاملات کو جانتا ہے کاروباری تعلق ہو سکتا ہے مشرق سے کافر سے یہودی سے عیسائی سے مگر کل بھی محبت نہیں اور کاروبار بھی اس شرط پر جو ہمارے اسلامی اصولوں پر ان کے اصولوں پر نہ ہو تو ہر چیز دیکھی جائے گی آپ کا ملنا جلنا دیکھا جائے گا آپ کی گفتار دیکھی جائے گی نماز کا شوق دیکھا جائے گا کس حد تک ذکر کیا زبان کی سلامتی دیکھی جائے گی یہ سارے امور موتی کو ہے یہ بندہ گھر کو لوٹتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے جنتی بن گئی اور یا پھر نہ وادوں کی ہوش ہے نہ کی سوچ ہے یاریاں دوستیاں ایسے لوگوں سے جو ہم عقیدہ نہیں ہیں بدھتی ہیں مشرک ہیں کہ زبان کا بول جھوٹی قسمیں کھانا گالیاں دینا جھوٹے وعدے کرنا ہر چیز دیکھی جائے گی یہ بندہ شام کو گھر کو لوٹے گا اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل کر جہنم میں جھونک کر اور جہنمی بن کر یہ ہر روز کا حساب ہو رہا ہے ہر روز ہر بندے کا یہ معمول گھر سے نکلے یا نہ نکلے جو بھی اس کی صورت حال یا جہنمی یا جنت یہ جہنمی یا جنت تو ہر روز اپنے آپ کو دیکھو کوشش کرو کہ ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ستر سال اسی سال آپ کی عمر ہے اور روزانہ یہ نتیجہ آپ پر مرتب ہو رہا بہت کھلی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت حدیث یہاں مکمل ہو گئی اللہ تعالی رحم فرمائے ابو مالک الشرحم اللہ عنہ جس حدیث کے راضی اللہ کے نبی کی تقریر سنی اور اپنے ذہن میں اس کو محفوظ کر لیا آگے اس کو روایت کیا یہ روایت انہی سے ملتی ہے بس اور کسی سے صحیح مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اتنا نفیس علم ہم تک پہنچائے پھر یہ حدیث ایک ایک جملہ نویر اسلام کی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل آپ نے عربی نہیں پڑھی اگر پڑھی ہوتی جملہ اور اس کی ترکیبیں مفتدار خبر کا استعمال آپ پڑھ اشش کے روپ سے کیا بلاغت ہے کیا فصاحت ہے اور کیا کوزے میں پورا سمندر بند کر دیا گیا چند جملے اور نجات کا پورا پروگرام دے دیا گیا اس میں عقیدہ عمل اخلاق ہر چیز آ گئی حالانکہ ڈبی یہ امی ہے اگر انسان عقل سے کام لے یہ حدیثیں اللہ کے نبی کی موجے کی دلیل نبی امین ان پڑھ نبی کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہوتا نہ نبی نے باہر کے علوم پڑھے ہوئے کہ انگریزی پڑھ لوں اور جناب ریاضی پڑھ لوں اور سائنس پڑھ لوں اور یہ نبی کا مقام ہی نہیں ان علوم کو پڑھنا نبی کی شان ہی نہیں تاکہ یہ دل نبی کا صاف رہے اور سیدھا اللہ کی وحی کا متحمل ہے. یعنی کہ وحی سے پہلے اس میں انگریزی بھی آ گئی اور سائنس بھی آ گئی اور علوم مختلط ہو گئے یہ اختلاط علوم کا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے اس لیے وہ علماء جن کے دل علوم وحی کے حامل ہیں قرآن اور حدیث قاد اللہ اور قاد رسول اللہ ان کی جد وجہد آپ دیکھیں ان کا کام آپ دیکھیں کیا وہ روشنی کے مینار تھے اور انوار وہ دنیا میں نشر کر گیا اور پھیلا گئے لیکن جن کے اندر حرص ہے کہ یہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو دنیا کی ترقی کا ساتھ دو وہ کو قابل ذکر کام نہیں کر سکے آج مدارس میں ان کو شوق کے اسکول قائم کرو انگریزی کو سیڑھ دو اور فلاں علم بھی ہو وہ نہ خدا ہی ملا نہ کام ادھر کامیابی نہ ادھر کامیابی تو کارنامہ ہے ایسے لوگوں کا کوئی کام کیا ہے ایسے لوگوں نے کا؟ جو کام ہے ہمارے اساتذہ محدثین ان کی بابر ان کے سینے مشکات نبوت کے حامل تھے اللہ کا نور بھروس رہا ہے، قرآن آ رہا حدیث آ رہی ہیں، اس پاکیزہ ذہن کو بوتر کر رہی ہیں شاگردوں کے شاگرد تیار ہو رہے ہیں دنیا کو نور سے بھر دیے نور سے بھر دیے حامد عبد البن زیر آبادی رحمہ اللہ نوینا تھے وزیر آباد سے نکلے اور دلی گئے میاں صاحب کے مجلس میں ان کے مدرسے میاں نذیر حسین بہت تجدید کے رہنا ہو گئے اور بیٹھ گیا جا کر میاں صاحب کا شاگرد ہے استاد اور شاگرد کا ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے استاد شاگرد ہر طرح سے کوس بھی سکتا ہے ایک دن جوش میں آ کر فرمایا اس اندھی نے پورے پنجاب کو حدیث سے بھر دی ہے. اس اندھے کے سینے میں اور کیا تھا سوائے قادل اور قادر رسول اللہ کی پورے پنجاب کو میں چند نام اگر آپ کو گنوا دوں کہ کیسے کیسے بحت پیدا کیے حافظ محمد بھی رہے مولانا اسماعیل صلفی رحما اللہ مولانا داوت حزن بھی راہم ہونا یہ سارے شاگرد ہیں فطران وزیر آبادی کی اور وہ شاگرد دنیا سا مرحوم کے پورے پنجاب کو اس دن دن حدیث سے بھر دیے بھی ہیں خدمات قابل ذکر حالانکہ اندھے مگر سینے میں کیا ہے اور کچھ نہیں سوائے کتاب و سنت یہ نور منتقل ہوا اور آگے منتقل ہو گیا بڑے بڑے آیا محدسین پیدا ہو گئے نبی امی ہے کوئی استاد نہیں نہ دنیا کے علوم اس وقت کیسا و طرح کتوتی بولتا تھا تو ان کی زبان سیکھ لی ہوتی گھبرانی پڑھ لی ہوتی کام آئے گی نہیں نبی کا معلم اللہ ہے اور اس کے صاف ستھرے دل میں صرف اللہ کا نور برستا ہے قرآن و حدیث کا نور اور وہ دنیا میں پھیل جاتا اور چھا جاتا اب دیکھیں یہ جملے آٹھ جملے آپ نے سنے فسا و بلاغت کے مرکب ابو مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی روایت حدیث کا بڑا شوق تھا دو حدیثیں ان کی اور صرف ترمے پر اکتفاق کرتا ہوں ایک ان کا نبی لسان سے سوال جس سے اندازہ ہوگا کیا ان کا ذوق تھا اور کیا ان کی بصیرت تھی اور کیا ان کی اعلی ہمت تھی سوال کیا کیا ماں تمام البر رسول اللہ یا رسول اصل مکمل نیکی کیا ہے تمام البر نیکی کا تمام کیا نیکی ختم ہو جائے جہاں نیکی اپنی انتہا کو پہنچ جائے اس سے اوپر کو نیکی ہو ہی نہ وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم ان ماتامل و الانیت مکمل نیکی یہ کہ جو نیکی تم اللہ اعلان کرتے ہو دنیا کے سامنے وہی نیکی تنہائی میں کرو یہ نہیں کہ ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو باہر پارسا بن جاؤ اور تنہائی میں اللہ کی حدوں کو پامال کرو گناہ کرو نہیں جو عمل تم باہر کرتے ہو دنیا دیکھ رہی وہی وہ تنہائی میں کر رہے مانا اس دل میں اخلاص یہ کمال نیکی ہے نیکی کا تمام ہے یہ یہاں نیکی ختم ہو جاتی ہے کتنا ایسا سوال جو ان کے عالی ہمتی کی دلیل اور یہی صحابی ابو مالک عشائی رضی اللہ عنہ ان کا انتخاب امیر عمر عمر اپنے خطاب کے دور میں ہوا ہر جہاد میں شریک ہوئے ہر جہاد میں جب ان کا آخری وقت آیا تو ذہن میں آیا کہ ایک حدیث اللہ کے نبی سے سنی تھی وہ آگے روایت نہیں کر سکتے چارپائی پر قبیلے کے لوگ بیٹھے عشری لوگ اور کہا کہ یا ماشاء اللہ عشری قبیلے کے لوگوں میں ایک حدیث سنا رہا ہوں تم سن لو اور آگے اس کو پہنچاؤ. یہ نفیس علم اللہ پیغمبر سے لیا تھا روایت نہیں کر سکا اب تمہیں بتا رہا سنا اس کو آگے روایت کرو تاکہ جو روایت کرنے کی حجت ہے علم کو بیان کرنے کی وہ پوری کر سکو یہ نہ ہو کہ علم چھپا کے دنیا سے چلا جاؤں نبی الحسلام سے میں نے سنا تھا دنیا مرت الاخر ہے مرت الدن خلبت الاخر ہے دنیا کی مٹھاس جو ہے آخرت کی کرواہٹ ہوگی اور آخرت کی اور دنیا کی کرواہٹ آخرت کی مٹھاس ہوگی اگر دنیا میں مٹھاس کی طرف بھاگنے لگے اور خواہشات نفس کے اسیر بن گئے تو آخرت میں کرواہٹ ہوگی کرواہٹ ہوگی ابو رضی اللہ عنہ مسجد میں ڈکار مار بیٹھے ان کی ڈکار کی آواز نکل گئی اللہ کے ڈبے نے مسجد کا کوئی خیال نہیں اس کے تقدس کا خیال نہیں کھینچ کھینچ کے ڈکار مارتے نمازوں میں اور ترابی میں خاص طور پہ دیکھ بھاری افطاریاں کر کے اب ڈیکار میں ڈکار آ ہے اور کہتے ہیں ہم کھاتے پیتے لوگ کھاتے پیتے لوگ نہیں ہوں اللہ کے نبی نے کہا فن جو ابو جو ہے مسجد میں ڈکار مارتے بند رکھو اس کو اس لیے فعنا اطفر اللہ سے فِي الدُّنْيَا دنیا النَّاسِ اللہ يَوْمِ فاقت دنیا میں جو لوگ خوب پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں پھر ڈکار مارتے رہتے ہیں، انہیں قیامت کے لمبے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے لمبے فاقے یہ ہے تو دنیا دنیا کی مٹھاس آخر کی کرواہٹ ہو سکتی ابو جو ایفا اٹھے مرتے دن تک ان کا معمول کیا بن گیا صبح کو کھاتے تو شام کو نہ کھاتے شام کو کھاتے تو دن میں نہ کھاتے ایک بار بس ابھی ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا تو یہ حدیث انہوں نے بستر مرد پر سنائی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر دو دو بیان بیان کر کر اور پھر یہ حدیث بیان کر کے فوت ہو گیا ایک نیک عمل کرتے کرتے اللہ کے بیمر کی سنت کی بنیاد پر ان کا انتقال ہو گیا یہ وہ مالک ہے رضی اللہ عنہ باقی ان کا ایک قصہ وقت, وقت کافی ہو چکا ہجرت کا قصہ ہے کیونکہ یہ کشتی پر جہاز پر آئے تھے سمندری سفر کر کے تین شاء اللہ بعد اگلے جمعے کر لیں گے اور اس کے تحت جو بھی علم کوئی فوائد ہوئے وہ ارد کر دیے جائیں گے اللہ جو سنار پاکستم کرنے کے توفیق دے دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اپنی رحمت عطا فرماتے بارک اللہ فیکم اقول قولی